محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم الکریم آزت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دو باتیں چاہے پرائے جوتے کے لیے اپنی گفڑی کو ضائع نہ کرو کہ پرائے جوتے کی حفاظت بیٹھے اس آدمی اپنی گڑھڑی جیسی ضروری گم ہو گمو گے اور فرمایا کرتے تھے کہ دوسرے کی دلشکنی کی وجہ سے اپنی دلشکنی نہ کیا تھا میں لازمی کہوں گا کہ دلچکنی ہو جائے گی دل ٹوٹ جائے گا اس میں اور نہ کہنے سے اپنا دن ٹوٹ رہا ہے کسی کی دلچکنی کے خاطر اپنی دل فکری نہیں کرنی چاہیے کسی کی دلچسکنی کو چھوڑنے چاہیے اپنی دل فکری نہیں کرنی چاہیے اس جگہ واضح طور پر بات کرنی چاہیے جی خاف ہوتا ہے کہ خوش ہوتا ہے کے بارے میں نے پر کہا کہ ان کو جی اور خانقاہ ان کے حوالے نے کرے شروع میں وہ پوری خانقاہ کے حوالے ہو گئی جی کرتے پھر میں نے وہ کیا کہ کو کہ پیچھے بلے کر سپارے لے کر سپارے بیٹھا کرو. جی. اس آدمی کو انشار جڑو جوڑوار نہ بناؤں جی. سے لکھ کر ہماری طرف سے شاید نہ کیا کرے گی میں جی سے تو اس وجہ سے کہ اگر بات آگے بڑھے تو حضرت مولانا مولا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب سلیمان اکیڈمی شروع کرنا چاہیے تو غالب اسلمان عبد عبدالحق صاحب اکوڑا کھٹک والے رحمتہ اللہ علیہ زندہ سے کون سے تذکرہ کیا رسالہ شروع کرنے کا اور اکیڈمی شروع کرنے کا تو آزاد مولانا مولا صاحب نے فرمایا کہ اکیڈمی اور رسالے کو سینے سے لگائے رکھنا کسی کو مداخلت کرنے نہ دینا کس کو سینے سے لگائے مداخلت نہ کر دینا تو دوسرا جو مدرسہ تھا نا یہ اسرف الجامیہ ایک توڑا تو کھٹکا الجامیہ تھا ایک تو ال تھا الجامیہ پرانا مدرسہ تھا اور اتنا زبردست مدرسہ تھا کہ اس میں مولانا شرف الانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ عبدال کامن پوری رحمتہ اللہ علیہ جیسے شیخ العزیز تھے اور یہ پیر میرا شاہ صاحب تھے اس کے جو صاحب تھے ان کے والد صاحب ان کی یہاں کابزیہ گدی تھی ان کا مزار بھی مسجد کے پیچھے ان کا مزار ہے اور یہ بڑے پشاور کے کاجر بڑے بڑے اور یہ بڑے کے مرید تھے اور بڑا مدرسہ تھا تو مدرسہ جناب علی مدرسے کا سفیر بنا کر انہوں نے ایک آدمی کو چندے کے لیے بھیجا یورب ممالک نگر مغرب کا دورہ کرنے تو وہ آدمی الجامے کے لیے چند کر کے آیا اس نے کہا تو میں کر کے آیا اس کے میں اپنا کیوں نہ شروع کر دوں آپ کو تو پتہ ہے تو انہوں نے شروع کر دیا اس الجامہ کا رسالہ ہوتا تھا الجامہ رسالہ ہوتا تھا مدرسہ تھا اور ان لوگوں نے کسی وجہ سے مولاد عبدالرحمن کا مل پوری رحمتہ اللہ علیہ کو بھی ناراض کر دیا تو چلے گئے جو مدرسے سے گئے تو کسی یادری نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ سے مدرسے میں ہیں اور یہاں سے جا رہے ہیں تو اس نے حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں کہ عبدالرحمن الرحمان کا مل پوری چلے گئے تو ہم بھی جا رہے ہیں اور مدرسہ جو ہے تو وہ روح بدوال ہو گیا کمی یعنی آنا شروع ہو گئی اور پھر جو تو ماشاءاللہ اللہ پیر صاحبان کے جو اولادیں ہوتی ہیں تو وہ بھی اگر ان پر نگرانی صحیح نہ کی جائے تو عظیم مزاج بن جاتے ہیں کہتے بادشاہ بڑ بڑ ہیں بادشاہوں اور شہزادوں سے زیادہ جو ہے تو تیروں کی لاج جو ہے گڑبڑ ہوا کرتی ہے کیونکہ بادشاہ سے اور وہ سرداری سے زیادہ انتظار ان کے آگے آ رہا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اور گدی سے جذبہ ہم ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ آئے یا نہ آئے بس غدی برابی ہونی چاہیے خیر انہوں نے اپنے بڑی محنت کی بیٹوں کے ساتھ کے عالم بن گئے ایک کو بھیجا بدیلی کو وہاں سے پڑھ کر آیا. وہاں سے پڑھ کرایا اب یہاں کر تو لوگ دیکھے دیکھتے بزرگوں کی آخری زندگی کے لوگ سڑا خوں پر اٹھا رہے ہیں اور آگے پیچھے گاڑیاں پھیلا رہے ہیں اور شکرانے آ رہے ہیں جی پیر دبائے جا رہے ہیں خدمتیں ہو رہی ہیں جی تو ان کو وہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا تھا جن دنوں میں مجاہدات کی ہیں مجاہدات سے گزرے ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا اور خاصی صاحب تھے تو انہوں نے ڈاکٹر خان کو کہا ہے بعد میں داخل سے میرے پر خزار ناک پر نشان زخم کا دیکھ رہا رہے کا, کاٹا ہوا ناک پر ایسا نشان تھا اور یہاں پر, پر. اور مجھ پر دینی حق کو بیان کرنے کی وجہ سے حملہ کیا گیا ہے اور میری ناک پر سویچ لائی اور مجھے ضبع کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس سے میں بچا ہوں رائے پوری رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رائے پوری کی خانقاہ میں شاہد رحم رائے پوری رحمت اللہ کے پاس حاضر ہوا اللہ کا نام سیکھنا اپنی اصلاحی عالم بننے کے بعد میرا وہ تفریح عالم جب ہو جاتا ہے تو, تو جذب ہوتا ہے کہ میں نور پر بیٹھ کر کود کر تقریر کروں نی? اور سرخی ہے نماز پڑھاؤں اور ہم حتیف صاحب ہوں اور فر والی زندگی ہوں. تو یہ اللہ کے بندے بات کے پھر گئے وہاں پر کیا اپنی سلاح کروائیں جو پڑا ہے کہاں رہے گا, رہے گا کہا؟ بستی کا کوئی چودری, کوئی دار بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے سبل میں طرف کوئی چارپائی ڈال کر رہا کرائیے اچھا چلو رہنے کا بندوبست سے گئے ایک چارپائی بھی دے دیجیے کھری چارپائی خالی اوپر کچھ نہیں آپ جو ہے تو آ... اس میں کہتے میں گیا اور گندگی کے ڈھیروں پر پھرا گندگی کے ڈہر پر ایک بوری پڑی ہوئی تھی جو تھی صحیح ہو جویا دودھ لا کر اس کو بچا دی گرمی کو اور بستر ہو گئی تھی. اور کھانے کے لیے حضرت نے خانقاہ والوں کو کہا کہ دو, جو دو روٹی جوار کی اس کو دے دیا جائیے میں جو کھاد دونوں خانقاہ کا تو جلدی اپنے آپ کو فرق کرنے کے لیے روٹی اسی پکا رہا تھا کہ ان چھلکا تو پک گیا اندر سے کچی کچھ دنوں کے بعد یہ تو خیال ہوا کہ کہا کر روٹی کچی اسی نے کہا کہ اچھا آپ شکایت نہ کرتے ڈر ہوا کہ حضرت کو اس نے ایسے ایسا نہ ہو کہ ہمیں نکال ہی دیں گے یہ کھانے کی فکروں کے لیے یہاں پر آیا ہے کہ اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آیا ہے کتنے سال ہوئی کتنے سال آئی سر साल سال بارہ بیس سال بارہ سال, سال جو وہاں رہے وہی روٹی ملتی رہی وہی رہا. اب آ گئی سردیاں سردیوں میں کڑی چارپائی اوپر گئے تی بوری اس میں وقت نہیں گزر سکتا جی پھر کیا, کیا جی آپ جو پانی گرم کرنے کا ہمام مسجد میں ہوتا ہے نا تو اسی کے پاس بیٹھے ہوئے پانی جانے والے کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے بھی گرم بند کرنا تھا کیوںکہ اپنے گرم تاسنے کے لیے تو نہیں تھا تو پانی گرم کرنے کے لیے تھا تو شاہ کے بعد بند ہو گیا بس جا کر میں سخت لپی لپیٹتا آخری سرے پر چلا جاتا تھا بس یہ رضا ہوگی سردی آ رہی ہوتی تھی باقی بدن جو ہے تو وہ ڈکا ہوا تھا کٹائی سے یا پھر آخری رات ہو جاتی تھی تو نیند ہی نہیں سکتی تھی اب ہمیں مجبوری تھا جلد اٹھنا پڑتا تھا اٹھے ابھی جمعے کے دن حضرت جو تھے وہ چھٹی دیتے تھے جا کر ندی پر اپنے کپڑے دھو کر لنگ باندھی تھی جب سوکھ جائیں تو ان کو پہن کر آ جانا جب خنکار میں ہو تو جھاڑو دینا صفائی کرنا سب چیزوں میں درست کر کے ترکراتے اس بار اب رحیم رائے پور بھی رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی تو ان کے بعد ان کی جگہ پر یہ بیٹھے تو اگر مولان سانی صاحب رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے خدا راپ کو تو ہم نے عدد کے دور میں نہیں دیکھا خانقاہ میں آپ کہاں ہوا کرتے تھے خانقاہ میں سفر کیا ادب ادر کری رحمت اللہ کے ساتھ تو زمانے میں ابھی بھی رواج ہے کہ کپڑے کا سانس لے جائے کرتے تھے اور آپ زمین میں, میں کپڑے تو دوسرا ڈاکٹر صاحب ہمارا بہتر بنائی ہوئی ہیں تو اور والا بھی ڈاکٹر ہمارے پاس ہوتا تھا سلسلہ والا اس نے مجھ سے شکایت کی کہ آپ کے یہ سب لیڈی اور آپ کے یہ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں ہیں گا نا آپ نے کتابیں لے کی پڑھنا اب اگر سستی مل رہی ہے اب اگر سستا مل رہا ہے گھر لے کر کھاؤ خیر جی وہ اللہ بندوں کو کیا کہ جب آپ زمزم کو لے کر مبارک پر ڈالا اپنے کپڑوں پر ڈالا تو بڑا حاصل ہوگا سلونے کو لوگ جو ہے تو کپڑے کو اپنے کرپوں کے لئے لے ہیں اتنی سی بات ہے اب یہ تو ضروری کہ اس کے بارے میں حدیث آئی ہو کہ کالا کالر کیا نبو حیرت کالا کال رسول اللہ اسلم وہ کپڑا لے کر کے وہاں اس زمانے میں ایک کہاں سے کسانوں کے ساتھ پڑ رہے ہیں بازار میں اٹھا کر لے جا کر ڈبے مشکل سے ایک جوڑا آدمی کے کپڑے ہوتا تھے وہ ہمارے گاؤں کی اور تیار سال ہوتا پھر جلائی کو پہن کر سارا سال گزارنا ہوتا تھا خیر کہتے وہ سانسانے ہوا تھا کیا گرد کہے کی شاید زیادہ حج پر تھا راستے میں بیمار ہو گیا اور بیماریوں میں لگ گئے دست آپ ہو تو اللہ اللہ کے تعلق والے لوگ اب دستوں سے صاف کرنا اس کو پھر بوجو کرنا پھر نماز بھی اس کے وقت پر پڑوانا یہ پورا ایک کام اور مصیبت تھی تو کہتے ہیں کہ میں وہ صاف کرنے کے کچھ چیز بھی نہیں ہے ٹیشیو پیپر زبانا تو نہیں تھا وہ جو کفن والا کپڑا تھا ڈبونے کے لیے لیج گئے تھے اس کو ہی کاٹ کاٹ کر مریض کو صاف کرتے تھے خیر اور راستے میں برف دار کی فات ہوگی واپس آئے تو ایک دن ابرنپور ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے کپڑے ان کو سیا کے کپڑے بنائے برفار یہ کپڑا کہاں سے آیا انہیں کاغذار کو صاف کر کر کے ٹکڑے ہوا کرتے وہ میں نے پھینکے نہیں تھے ان کو دھو لیا تھا صاف کر لیا تھا ان کے پر جوڑا ہے ان سب نے کپڑے بنا لیے یہ سب بات محبت کی باتیں ہیں ایسا کو اگر رحمت اللہ کا جو اب سے لاؤت آئی تھی بہت سخت تو اس میں ساتھی سٹینڈ نہیں لے رہے تھے یہاں تک کہ بڑے لوگوں جا کے آگے جا کر بات کو پیش کرنا اور تو اس وقت پریشان بیٹھے انہوں نے بات فرمائی مجھے تو مجھے میں نے کہا اس مقدمے میں ہم فریقے اس کو جا کر ہم لڑے بس ہوئی ایک دن تھا ایسی دعا فرمائی ہونے کہ رات کو بارہ بجے میں انجیکشن وغیرہ لگا کر آتا تھا تو راستی چلنے والے کتے جو بھونکرے ہوتے تھے پھر پاس اگر سر جکا کر چلتے تھے وقت تھا ہماری طرف سے خیر جی کیا بات تھی جی جی ہاں دلشکی اور میں نے قصہ سنایا اب میں وہاں پر جاتا ہوں نا ہمارے دوستوں کے پاس رہتے ہیں تو مدرسے کے کمروں کے کھڑکیوں دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں ہاں اور ساتھ زیادہ پڑھ کرایا تونی یہ تھی کہ شروع میں دیکھتے نہیں, جی؟ نہیں بات مضمون یہ تھا, نا جی؟ نے کہا تھا سارے لوگوں کی نگاہوں سے گراہ مجذوب تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے جی؟ کتنے پاپڑ بیلنے ہوتے ہیں اس کے بعد کہیں جا کر نا جی؟ تھوڑا ان کا صاحب زیادہ جو بایا میں یونیورسٹی سے پڑھ کر یا مکمل کر کے نہیں تب یہاں تو, تو, تو کر گدی پر بٹھا دیا جائے اور وہ تو یہاں کے لوگوں نے تو ان کو کوئی خاص آو بگت نہیں کی جسے آپ لوگ لفٹ دینا یہاں کے لوگوں نے کوئی خاص آؤ بغت آو بگت نہیں کی ہے تو ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے تھے بریلوی حضرات حضرت صاحب بنا دیتے ہیں بیل دیں گے اور سے سر لگا کر تو انہوں پکڑی حضرت اب آدمی جو ہے تو دو کے فارغ الحصیل مولانا گل بادشاہ صاحب کا بیٹا اور مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا اور بیلوی میں جلی میں جا کر بیٹھے تو ویسے آلات خراب ہوئے کے ہاتھوں دوسرا بھائی قتل اس کو مشہور ہونا پڑا اور اس بھائی کے لوگوں نے اٹھ کر کر اس کو قتل کر دیا اور قتل ہونے سے پہلے مدرسے کی جو جائیداد تھی مولوی بھی جائیدادیں ہوتی ہیں نالاب مدرسوں کو جائیداد بنانے کے بجائے جا کر دکان میں بیٹھا ہوتا جی یا بھی مانگ رہا ہوتا یا دکان چلاتا جی آپ جو ہے مدرسہ جو ہے اپنے نابالغ بچے کے نام پر کر دیا اس پر لکھ دیجیے تاریخ لکھ کر اب جب تک وہ بال لگنا جائیداد کو کوئی چھوئی نہیں کرتے ہمیں کہ کھڑکیاں ٹوٹے ہوئے گاؤں کے لوگ اندر آ کر ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ بارش کے دنوں ٹٹی کرنے کے لیے بڑی محفوظ محسوس ہوتی ہے یہ بات ہوگی سلا سل ختم کرنے کی ایک بات اہل آدمی کو خلافت دینا ہوتی ہے اس سے بات سلسلہ ختم ہو جاتا ہے پھر نہیں چلتا ہے ایک آدمی ریش الگ ہوا تھا نا تو بڑا خوش رہا تھا میں نے بڑی بڑی دیکھا تو باقی کر رہا ہے بڑے خوش ہے مجھے خیر یہ مالک سو گیا تو ریش کی اس سے مکھی اڑا رہا ہے ایک مکھی کوڑاتا ہے پھر آتی ہے اڑاتا ہے پھر آتی ہے پھر آتا ہے پھر آتی ہے, ہے, ہے, ہے تو ریش مکھی کو مارنا چاہنا چاہیے ناک پر بیٹھی اس نے بارہ زور کا پنجر مچھی کو مار دیا مچھی مار دی اس کے ساتھ اور کیا ہو گیا جی سولہ سرکیم پھول کو پتہ چلا کہ نایل کی دوستی کا آخری یہ کچھ عرصہ تو مکھیاں بگاتا رہا لیکن ایک دن اس نے جو ہے ناک اور راسیں پھوڑ دی تھی کہہ سکتے گلستان میں آگے واقعی آیا ایک تو بڑا عجیب لکھا ہے نا سر احمد اللہ علیہ نے کہ ایک بادشاہ وزیر میں دربار میں تکرار ہوئی کہ اصلیت جو ہے تو وہ قابل اعتبار ہے جیسا کہ تربیت قابل اعتبار ہے ایک آدمی کہتابل بار ہے کہتا تربیت کا بادشاہ نے کہا کہ چلو جو کہ تربیت قابل بار ہے یہ اپنی بات کو ثابت کرے تو اس نے بلیوں کو لیا اور بلیوں کی تربیت کی ان کو سدایا سکھایا سدایا سکھایا یہاں تک کچھ عرصے کے بعد وہ جب دربار لگا تو بلییں شمع پکڑ کر دربار میں کھڑی ہو گئی اب بیٹھی شمے پکڑی ہوئی دربار میں روشنی ہوئی ہوئی ہے بلیاں سر بیٹھی تو اس نے ثابت کر دیا کہ تربیت بیٹھی رہے اور سو شما لالا بھائی <laughs> تو نے پکڑی روشنی ہوئی جی دربار لگا جی تو دوسرا وزیر جو تھا نا سی ہوا پھینکا جی دربار میں یہ سی ہوا پھینکا اور شما گرا اور پریوں کے پیچھے دوڑی اور دربار آگ لگتے لگتے بچ کے دوسرے وزیر نے کہا تربیت تو وہ تھی لیکن تصویت اندر ایک تھی <ileri> تو لہذا وقت پر اصلیتگی دکھائی ہے اصلی بدلیستان کی بدلی کہانی بدلی بھی سنا ہے کہ ایک بادشاہ کو اطلاع ملی فلاں علاقے میں ڈاکے پڑ رہے ہیں انہوں نے پتا چلا کہ فلاں پہاڑ میں ڈاکو کا گروہ ہے جو اپنا لیے ہوئے ہے ڈاکے مارتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی وغیرہ کے یغ انکالات معلومات کروائے اور وہ پتہ چلا کہ وہ اس وقت جاتے ہیں ڈاکے کے لیے اس وقت واپس آتے ہیں اس وقت ڈاکے کے لیے چلے گئے تو اس نے اپنے فوج والوں کو بیچ کر وہاں انہوں نے کمین گار پکڑ لی کو پی اپنے آپ کو بٹھا دیا اور جب ڈاکہ مار کے آئے تھکے تھکائے سامان میں رکھا اور خود جو ہے تو ابھی آرام گاہ میں داخل ہو کر گرے اور بس سو گئے اور بادشاہ کے فوجی گئے سب کو اپنی جگہ پر پکڑ لیا گرفتار کر دیا بغیر لڑے مسئلہ شادی رحمت اللہ نے حق کے لیے بات لکھا ہے نا کہ منصوبہ بندی کر کے جاؤ تو بغیر لڑے مسئلہ نتائج داخل کر سکتے ہوا دان شروع مشرق میں جیسے شادی گزرایا تھا تمہیں <تصفح> جب پیشی ہوئی تو اسلامی سزا ہے ڈاکو کے لیے سزا ہے ایک ہاتھ ہے بادشاہ کیا کہ اس کو پیغمبر بھی معاف نہیں کر سکتا وہ اور جس کا ہے وہ بھی معاف نہیں کر سکتا کیونکہ اسٹریک کا مسئلہ ہے اسلامی ریاست کا مسئلہ ہے وہ ضرور کاٹا جائے گا اگر باقیوں کو سزا مل رہی تھی تو ایک لڑکا بڑا نارمل خوبصورت تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس کو اگر معاف کر دیا جائے تو بڑی مہربانی ہو نارمل ہے اس پر اس گدی کا پورا اثر نہیں ہوا ہے تربیت کے بغیر رہا ہے اس کی تربیت کر دی جائے تو یہ درست ہو جائے گا تو اس لیے اگر مان لے. باقی وزیر بھی ساتھ ہوئے جی اور انہوں نے وہ. یہ بھیجیے مطالبہ بادشاہ سے منوا لیا نے کہا کہ بات میرے دل کو لگتی تو نہیں ہے لیکن بہرحال سب جو کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں تو سڑکیں کو لیا اس کو پالا اس کی تربیت کی پڑھایا لکھایا ہاں جی یہاں تک کئی دن لے کر آیا بادشاہ اتنی تربیت ہے کہ دربار میں بیٹھنا دربار میں باتیں کرنا سب اس کو باتیں دربار کی سب باتیں اس کو آتی ہیں جیسا پاچھا اچھا چلو آگے دیکھتے ہیں جب وہ بالکل آزاد ہو کر اپنی جس کو آپ لوگ کے کہتے ہیں بالکل آزاد زندگی اس نے شروع کی اور کام اس نے شروع کیا تو کرتے کرتے ایک دن وزیر کو اس کے بیٹے کو ختر کر کے سارا مال ان کا لے کر گیا وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا سادر احمد اللہ نے لکھا ہے آخ کی بات گرگ زیادہ گھر سے با آدمی بزرگ سواد آخر میں بیٹا بڑی ہو جاتا ہے آدمی کے ساتھ رہے کر وہ بزرگ بن گیا آگ کی بات گرگ زیادہ گرکش ود گھر سے با آدمی بزرگ سے شریف جانے رکاوٹ بننا اسی شریعت نے جو یا اس ترس میں جو بالکل ترس نہ کھاو کو شدت سے واپس کرو ختم پڑے آج دس بعد روسی پڑے گی مسل <سؤال> <سؤال>